اس پروگرام میں ہمارے سامعین کی ملاقات ملک کے ادیبوں اور اشعروں سے ہوتی رہی ہے اس مرتبہ سید محمد جعفر صاحب یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ان سے بہت سی باتیں بھی کرنی ہیں ان کی نظمیں سننی ہیں ایک بہت طویل عہد ہے وہ ہمارے بزرگ کے حجت رکھتے ہیں ان کو سامعین نے مشاعروں میں بھی سنا ہے ادبی رسالوں میں بھی پڑھا ہے ان سے ہر طرح سے مکمل تعارف نے حاصل ہے لیکن آج کی محفل ذرا زیادہ دلچسپ اس لیے ہوگا کہ اس میں کچھ تو جعفر صاحب کے نظریات ان کے سامنے آئیں گے کچھ ان کے گفتگو کی لذت ہوگی کچھ ان کی نظموں کا حسن ہوگا یہ سب ملا جلا ہوگا انداز تو سامعین کے لیے میں سب سے پہلے جعفر صاحب سے وہی رسمی سے سوال کروں گا کہ جعفر صاحب آپ نے ایک بہت طویل عرصہ گزارا ہے ذرا ہمارے سامعین کو کچھ ابتدائی دور کے بارے میں بتائیں کہ جب آپ نے شاعری شروع کی اور آغاز کیا ان نظموں کا ایک دھوم دھام رہی ہوگی مشاعروں میں آپ کے دل میں بھی ایک جذبہ امٹتا رہا ہوگا تو آج آپ اتنے فاصلے سے کیسا محسوس کرتے ہیں کس طرح یاد کرتے ہیں اس زمانے کو صاحب جن لوگوں کے ساتھ میں نے زندگی بسر کی ہے جی وہ حقیقت میں بڑے لوگ تھے جیسے جی جی جی جی کہ علامہ اقبال کے جن کی خدمت میں میں حاضر ہوتا رہا اور ان کا کلام سنتا رہا اس دور میں سنتا رہا جب کہ وہ ترنم سے پڑھتے تھے جی اور لوگوں پر جو اثر تھا ان کا وہ میں نے دیکھا میں نے لکھنؤ میں میں انیس سو سترہ میں تھا جی وہاں میں نے مولانا صفی سے ان کا کلام سنا حضرت عزیز لکھنوی سے سنا جی اور یہ لوگ جس طرح سے پڑھتے تھے اس کا میرے اوپر ایک روب تھا جی اچھا اس کے بعد وہ دور آیا کہ جب میں نے حضرت اکبر الہ آبادی کو پڑھا اخباروں میں ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا اگرچہ اشتیاق ہمیشہ رہا جی پھر حضرت ظریف لکھنوی سے سنتا رہا ان کے کلام کو اور یہ بھی دیکھا کہ وہ پڑھتے تھے اور سننے والوں کے ہنسنے کی وجہ سے پیٹ میں بل پڑ جاتے تھے لیکن ان کے چہرے کے اوپر کوئی اثر نہیں معلوم ہوتا تھا اس کا جافر صاحب ایک بات پوچھنی تھی کہ آپ نے جیسا ابھی بتایا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ ابتدائی سے آپ کے گرد جو ہے جیسے علامہ اقبال اور عزیز لکھنوی یہ تمام لوگ جو کہ آپ کو ملتے رہے اپنے ماحول میں یہ ان اس کے پاس آپ عقیدت بھی جاتے رہے مسرت کے ساتھ بھی جاتے تھے ایک معاشرے کا حسن ان میں آپ کو نظر آتا تھا تو نظم کی طرف آنے کی وجہ یہی لوگ تھے یہی ماحول تھا یا کوئی اور خاص وجہ تھی صاحب دنیا میں آدمی مختلف قسم کے لوگوں سے ملتا ہے ان جی میں سے بعض احمق ہوتے ہیں بعض فلسفی ہوتے جی ہیں بعض ادیب ہوتے ہیں بعض شاعر ہوتے ہیں پھر وہ اسی چیز کو اپنے مذاق کے مطابق اپنے لیے چن لیتا ہے جو کہ اسے پسند آتی ہے میرے اوپر ان لوگوں کا اثر تھا اور اس وجہ سے میں نے نظم لکھنی شروع کی صاحب یہ خاص طور سے آپ نے مزاح کو زرافت کو اپنایا ہے تنس کو اپنایا ہے یہ ایک میدان ہے اور ہمارے ہاں تو آپ نثر اور نظم دونوں میں یہ ایک علیحدہ فن کی حساب اختیار کر گیا ہے تو جی اس طرف رجحان ہمیشہ سے تھا یا خاص طور سے کسی وقت پیدا ہوا کہ نظم اور شاعری کی طرف رجحان ہوا تو یہ بھی آیا صاحب دو ہاں. باتیں تھیں جی ایک تو بات یہ تھی کہ میں نے جو ان شعراء کو پڑھا جی حافظ کو سعدی کو مولانا روم کو نظیری کو اور اس قسم کے نظامی اور مرزا عبدالقادر بیدل اور اپنے عربی میں میں, میں نے پڑھا متنبی اور ابو تمام کو پڑھا صبِ معلقات پڑھے یہ سب میں نے تو صاحب میرے اوپر ان کا روب بیٹھ گیا اور جی میں نے کہا کہ بھائی ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا اب کوئی اپنے لیے نئی راہ نکالو اس سے مجبور ہو کے وہاں کا نکالا ہوا مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھو تو میں وہاں اس طرف آیا ادھر میں نے جو کچھ تباہ آزمائی کی تو مجھے کچھ تھوڑی بہت کامیابی ہوئی لوگوں نے کچھ ہمت افزائی کی اور میں نے مجھے یاد ہے کہ وہ میں نے ایک نظم لکھی تھی ایک روپے کے نوٹ کے اوپر وہ کہیں سے مولانا صفی کو مل گئی جی مولانا صفی نے اس میں اصلاح کر کے میرے پاس بھیجی وہ نظم اور مجھ سے کہا کہ بیٹا تم اس صنف میں اچھا لکھ سکو گے تب تب ابھی پوچھنے والا تھا آپ سے کہ آپ کو کوئی استاد بھی تھا سلسلے میں صاحب آپ نے ایک نام لے لیا, صاحب لیا ہے صاحب استاد کے متعلق تو میں آپ سے ایک بات میں عرض جی کروں جی کہ جتنے لوگ کے مجھ سے پہلے گزرے ہیں جی اور جن کو میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے وہ سب میرے استاد ہیں اور جو لوگ میرے معاصر ہیں میرے ساتھ ہیں آج کل زندگی میں بسر کر رہے ہیں میرے ساتھ وہ بھی میرے استاد ہیں کیونکہ میں ان کو بھی سنتا ہوں ان کی بھی خوبیوں کے اوپر غور کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ مجھ میں بھی وہ باتیں پیدا ہو جائیں یہ میں نہیں کہتا کہ صاحب ایک کوئی بڑا شاعر جو ہے اسی نے اسی کا ذمہ ہے کہ وہ اچھا شعر کہے باجیہ صاحب ایک مبتدی ایسا عمدہ شعر کہہ دیتا ہے کہ جس کا جواب نہیں ہوتا اس لیے بڑے غور سے سننا چاہیے سب کو صاحب اب میں چاہتا نہیں ہوں کہ سامعین جو اس پروگرام کو سنتے ہیں خاص طور سے اس کا انتظار کرتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ سننے کو ملے گا تو آپ کوئی نظم نائد کریں صاحب وہ ایک نظم ہے جو اس وقت یاد آ رہی ہے وہ عرض کی دیتا ہوں آپ وہ سنا دیجیے کہ بوفے ڈنر اچھا وہ کھڑا ڈنر جی ہاں صاحب وہ تو آج کل کا طریقہ ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں تو اس پہ ایک نظم لکھی ہے کہ کھڑا ڈنر ہے غریب کھاتے ہیں غریب کھاتے ہیں بنے ہوئے شترے بے مہار کھاتے ہیں اور اپنی میز پہ ہو کر سوار کھاتے ہیں کچھ ایسی شان سے جیسے ادھار کھاتے ہیں شکم غریب کیوں فرسٹ ایڈ ہوتی ہے جو پیٹ لیے انہی نے کوفتے اپنے لیے لپیٹ لیے ادھر ادھر کے جو کھانے تھے سب سمیٹ لیے اور کھڑا تھا پیچھے سو میں رہ گیا پلیٹ لیے یہ میز ہو گئی خالی اب اور کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ <باق> ہوگا اور تھی ایک مرغ کی ٹانگ اور رقیب لے بھاگا تھی <باق> ایک مرغ کی ٹانگ اور رقیب لے بھاگا میرا نصیب بھی جاگا دیر میں جاگا <باق> کباب اٹھایا تو اس میں لپٹ گیا دھاگا ڈنر یہ کیا کن پیچھا ہے جس کا یہ کیا خبر تھی جب آیا تھا میں ڈنر کھانے کہ حقیقتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں افسانے یہ میرے دوست شاعر لکھنوی کا مصرا تھا جو میں نے ڈاکہ مار کے چھینا ہے یہ کیا خبر تھی جب آیا تھا میں ڈنر کھانے کہ حقیقتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں افسانے ڈینر یہ کیا ہے یہ سی بازی ہے wow. لگائی بھوک میں محمیز جس نے پار ہوا نہیں تو میری طرح سے ڈنر میں خوار ہوا اور وہ ایک میز خواتین گرد سفارہ لبوں سے ان کے روان گفتگو کا فوارہ wow. اور میں ایک گوشے میں سہما کھڑا ہوں بے چارہ کہ یہ ہٹیں تو اٹھاؤں میں نان کا پارا اور اسیر حلقں مرغماہی ہے حلقے خوبان ج مرغماہی ہے تو ہم شہید سے تمہارے کم نگاہی ہی ہیں تو یہ جنب نظم تھی جناب یہ ہمیں نے سن لی آپ ذرا سامین کو یہ بھی بتا دیجیے کہ جیسے اکبر نے نظمیں لکھی ان میں ایک مزاح و ذرافت کا جو خاص رنگ آیا اور اس کا بول بالا ہوا بات کو تو آپ تو بہت سے شعرا ہیں آپ کی نظر میں آپ کے زمانے میں بھی ہیں کچھ آپ سے بچھڑ بھی گئے ہیں تو کچھ اپنے عہد کے مزاح نگاروں کے بارے میں کچھ اپنے بارے میں صاحب اپنے بارے میں میں کیا اپنے بارے میں میری مراد یہ ہے کہ جو مزاح نگاری کی یہ دور ہے کہ ہم نے کتنا فاصلہ طے کر لیا ہے اب کون سے موضوعات ہمارے ہیں کن چیزوں کو ہم پیش کر رہے ہیں صاحب ہمارے صاحب میں یہ دیکھنے میں آیا ہے میرے کہ غزل جو تھی جی وہ ایک بڑے محدود دائرے سے نکل کر ایک بڑے وسیع میدان میں آ گئی ہے جی اور آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ غزل باوجود اپنی تمام بندشوں کے تمام خیالات کا اظہار کر رہی ہے جی اسی طرح سے ہمارے جو مزاح نگار ہیں جا وہ جا مختلف مضامین پر لکھ رہے ہیں جافید صاحب ایسا بھی تو ہے میں اندازہ کرتا ہوں ہم ہم کہ مزاحیہ جو ہماری شاعری ہے ضرافت والی شاعری اس میں بعض و سطحیں ایسی ہیں جو صرف اسی میں سما سکتی ہیں. یعنی جو بعض بہت تیز تلوار جیسی کاٹ رکھنے والی بات ہے وہ جتنا اثر ہو سکتی ہے اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں میرا ہم صاحب ہمارا درست ہے ہمارا جو دور ہے ایسا ہے کہ جس میں بڑی تیزی سے اور بہت سے واقعات ہو رہے ہیں جی اور ایسے واقعات ہیں جن کی کہ عالمگیر حیثیت ہے جی اس کو یہ مزاحی کے پیمانے سے پیش کیا جا سکتا ہے اور صاحب کچھ کرداروں کا بھی مطالعہ آپ کے ملتا ہے کچھ انسان مختلف طرح کے ہوتے ہیں کوئی ایسی نظم آپ کو یاد ہے کہ کسی خاص طرح کے انسان کو آپ نے ذہن میں رکھا ہو آپ کو ہنسی بھی آئی ہو اور ہمیں بھی ہسایا ہو سامعین کو بھی ہنسائیں سب ایک تو ایک ایسی چیز ہے میں آپ سے ایس کروں کہ اردو زبان میں جی ایک لفظ ایسا بھی ہے جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں جی لیکن اس لفظ کو جی لغت میں تلاش کیا جائے تو نہیں ملے گا جی اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ لفظ جس کردار کو پیش کرتا ہے جی اس کردار سے روزانہ زندگی میں آپ کی اور میری بھی ملاقات ہوتی ہے جی اس کردار کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ ہے بور جی اب یہ بور میں نہیں ملتا لیکن اس کا حاصل مصدر بن گیا ہے جی بوریت جی ہاں, میں شامل ہو ہاں تو یہ اس پر میں نے ایک نظم لکھی ہے وہ میں ارض کرتا ہوں آپ جی کہ جان پہچان ہے تجھ سے تو نہیں جان پہ یعنی بور جو ہے اس کو مخاطب کر کے میں نے کہ جان پہچان ہے تجھ سے تو نہیں چلتا ہے زور میری تقدیر کی گردش نے بنایا تجور جو ملا تجھ سے وہ ہی ہو گیا زندہ درگور نہ تو ہنستا ہے نہ روتا ہے نہ کر سکتا ہے شور آنکھ میں اس کی مروت ہو تو جان سے گزرا جس کا پالا پڑا تجھ سے وہ جہاں سے گزرا دور سے جب کہ سڑک پر تو نظر آتا ہے یار دیری نہ تجھے دیکھ کے گھبراتا ہے اپنی سمتا ہوا دیکھے تو کتر آتا ہے شاہراہوں سے وہ گلیوں میں نکل جاتا ہے آدمی کو تو بنا دیتا ہے مردم بیزار سب کو معلوم ہے تو ڈھونڈتا پھرتا ہے شکار راستہ چلتے ہوئے جس سے بھی ٹکراتا ہے اس کی تو جان کو جنجال سا بن جاتا ہے جو لطیفے ہوں پرانے انہیں دہراتا ہے ہنسانے کی بجائے اسے رلواتا ہے اور ہسانے کی بجائے اسے رلواتا ہے وقت سرمایا ہے اور تو نے بہت پایا ہے وقت سرمایا ہے اور تو نے بہت پایا ہے کتنی افراد سے حصے میں تیرے آیا ہے اور بوریت سے تری گھبراتے ہیں اتنے انسان کہ چھوڑ جاتے ہیں وہ جلسہ تو چلا جائے جہاں کراچی میں بھی خالی ہوں تو اگر چاہے کراچی میں بھی خالی ہوں ہو مکاں بلکہ ہو جائیں محلے کے محلے ویران متقد ت نے کیا بادیا پیمائی کا سب کو مقبول ہے دعوی تیری اکتا کا کیا کہا تو نے ضرورت نہیں گھبرانے کی ہے ضرورت تجھے تفصیل سے سمجھانے کی تو نے تکلیف جو کی ہے میرے گھر آنے کی گریہ چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی تج سے چھپنے کی جگہ پائیں سو وہ بھی نہ ہوا گھر میں چاہا تک چھپ جائیں سو وہ بھی نہ ہوا بور کر دے جو تجھے میں اسے بلواؤں گا بور کر دے جو تجھے میں اسے بلواؤں گا لطف جب ہوگا کہ دو بوروں کو ٹکراؤں گا پر جو ہو تجھ سے بڑا بور کہاں پاؤں گا یہ بھی ڈر ہے کہ میں دو بوروں میں پھنس جاؤں گا ہم نے مانا اگر ایک بور گیا بیمارا تو دوسرے بور سے ممکن ہی نہیں چھٹکارا یہ یہ تو بڑی انتہائی تصویر ہے تو ایسی ملاقات واقعی ہوئی آپ کی کہیں ہم روز ملاقات ہوتی ہے ایسے لوگوں سے کچھ کہہ نہیں سکتے اچھا یہ بوریت جس کا موضوع آپ نے لیا تھا جافر صاحب اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ذہین سے ذہین آدمی کبھی کبھی بور ہو جاتا ہے اور بور है? سے بور آدمی کبھی بھی بڑی ذہانت کی بات کر جاتا ہے ہاں صاحب یہ تو ہے بالکل انسان جو ہے ہر انسان کچھ نہ کچھ مرض میں تھوڑی عرصے کے لیے تو مبتلا ہوتا ہی ہے جی ہاں یہاں جی جی جی تو اس سے بچنا چاہیے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بور ہونے سے بچے <laughs> جی <آن laughs> اور بور کرنے جی دیں بور کرنے چاہیے جی اچھا جاسر صاحب हु? یہ تو سامعین کی دلچسپی کے, کے سب سامان بھی ہیں لیکن مجھے ایک اور بات بھی آپ سے پوچھنی تھی کہ کبھی کبھی تو نہیں میں کہہ سکتا اس لئے کہ جو مزاح اور زرافت کے شاعری ہے اس میں بھی ہر جگہ وہ بیج موجود ہوتے ہیں جس کو ہم سنجیدہ شاعری کا مضمون سمجھتے ہیں اس کے بغیر طنز و ضرافت یہ تو ایک طرح کی وہ آپ نے سزا تیار کی جس میں قارئین یا سامعین آسانی سے کسی چیز کو قبول کر لیتے ہیں آپ ذرا یہ بتاتے کہ اتنا جو آپ نے زندگی گزاری اور آج بہت سی نظمیں آپ دیکھتے ہیں تو اپنی ابتدائی دور کی نظمیں اور اس عہد کی نظموں میں آپ کو خود کیا فاصلہ ملتا ہے کیسے محسوس کرتے ہیں صاحب وہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی اس میں میرا افق جو ہے جی اور میری نظر کی جو سطح ہے وہ وسیع ہوتی چلی گئی مثال کے طور پہ میں نے نظمیں شروع میں لکھی اپنے ماحول کے اوپر لکھی نظمیں اپنے کالج کے اوپر نظم لکھی اپنے کلرک کے اوپر نظم لکھی میں, میں کام کرتا تھا پھر اس کے بعد یہ صورت ہوئی کہ میں نے hmm. وہ بڑے مسائل آج بڑے مسائل میں سن کے اوپر لکھی چاند کے سفر کے اوپر لکھی یہ میرے دور کی چیزیں تھیں تو یہ انسان کی نظر وسیع ہوتی چڑھی جاتی ہے زندگی کی رفتار کے ساتھ ساتھ تو میں جافر صاحب چاہتا یہی تھا کہ یہ جو افق وسیع ہوتا ہے اور پھر بڑے مسائل کی طرف نگہ جاتی ہے اور زندگی ادھر دیکھتی ہے جو جی ان میں سے کسی ایک کو انتخاب کر کے ہمارے سامنے کو سنا دیجیے صاحب مثال کے طور مطلب میں سمجھتا ہوں وہ ابلیس والی جو ہے ہاں صاحب وہ میں نے ایک نظم لکھی تھی ابلیس کی فریاد جی وہ گویا پوری انسانیت کے اوپر جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے اوپر ایک طرح کی نظر ہے اچھا صاحب وقت بہت کم ہے آپ کی ایک جبلی بھی بنائی گئی کچھ آپ نے تذکرہ کیا تھا وہ شیر بھی سنا دیجیے ہاں صاحب وہ تو یہاں اپنے اوپر ہی کہا صاحب کہ جعفری صاحب کی لالو کھیت میں جبلی ہوئی جس میں وہ تولے گئے وہ دال تھی ابلی ہوئی سامعین اس میں جعفری صاحب کو آپ سن رہے تھے ایک بات جو جعفری صاحب نے ابھی اس شیر میں کہی ہے کہ جبلی لالو کھیت میں ہوئی تھی اس کے معنی یہ ہے کہ لاکھوں افراد شاعر کی زندگی میں شامل رہتے ہیں ان سے کبھی الگ نہیں ہوتا اور دال میں توڑنا جو ہے دال روٹی گہوں یہ تمام چیزیں زندگی کی وہ ضروریات ہیں کہ ان سے الگ ہو کر کے انسان نہ تو ذرافت کو پرکھ سکتا ہے نہ مزاح کو سنبھال سکتا ہے اور اگر ہنسنا بولنا اور رونا گانا دونوں سے آئے گا تو صرف ایک ہی صورت میں کہ زندگی کا یہ توازن باقی رہے یہ تعلق ہے اس میں سامعین آپ کا اور جعفی صاحب کا جس میں ایک طرف لاکھوں کروڑوں انسان ہیں اور ان کے دلوں میں ایک شاعر ہے یہ تعلق کبھی ٹوٹ نہیں سکتا